بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نون وما وایس نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم ما انت بنعمت کبھی بمجنون کہ اے محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو و ان ن لک ل اجرا غیر ممنون اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے و انک ل علی خلق عظیم اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں فستبصر سو قریب تم بھی دیکھ لو اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے المفتون کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے سبھی سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمفت تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں فلا تطع المکذبین تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا وَدُّو لَو تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافِم مہیم اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا زلیل اوقات ہے ہم تا نامز اشارتیں کرنے والا چغلیاں لیے پھرنے والا من ناعل للخير اثیم مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار باد کا زنیم سخت خو اور اس کے علاوہ بدزات ہے ان کا ندا مالم و اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے ادا تل ہی آیا تسا جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں سنسی مہو الخر ہمن قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے ان بلونا, بلونا اصحاب جن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 کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر صویرے ہی جا پہنچو فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے أَلَّا يَدُخُلَنَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہے فلم کا باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں محرومون نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں اقل لكم ایک جون فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے ربنا كنا تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصوروار تھے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى یا بعض تلا پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے کو کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے آسا وبنا خیو الى ربنا امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغی نائت کرے ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں کذالک العذاب ولا عذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ جانتے ہوتے پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں افل مسلم نقل کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی تجویزیں کرتے ہو لکم کتاب کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو لکم لما کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی ام لکم الى يوم ان لکم لما یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی سلالی کا سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے افلیہ تو بشوکان کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں یو می شف سات يدعون الى فلا جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے خوشیات ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر زلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب کہ صحیح و سالم تھے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ تو مجھ کو اس کلام کے جھپلانے والوں سے سمجھ لینے دو ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَ اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر قوی ہے ام اجرا فهم من کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے ام الغیب فهم یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں فَصْبِلْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَا وَهُوَ مَكْرُوم تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونوس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے لَوْ لَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ من ربه لنبذ وهو اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا فج تباہ فجال پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکاروں میں کر لیا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 اور لوگوں یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے